اللہ نے فرمایا یم حق اللہ الربا اور اللہ ختم کرتا ہے مٹاتا ہے سود کو یا <سؤال> <سؤال> تو یہ معنی ہے دنیا میں بجربس صدقات اور اللہ کیا کرتا ہے صدقے کو ان چیزوں کو نشو نما دیتا ہے جو لوگ حلال کا مال جائز کا مال جائز کمائی کرتے ہیں خدا ان کے تھوڑے مال میں بھی ضرورتیں ان کی پوری کر دیتا ہے یا تو یہ مراد اور یم حفصین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں اللہ ان سود والوں کو تباہ کرے گا انہیں عذاب ملے گا وہ یوربس صدقات اور یہ جو صدقہ تم کرتے ہو نفلی یا فض یا واجب خدا اس کو بڑھاتا ہے یعنی اللہ اس کے ذریعے خود تجارت کرتا ہے قیامت میں تمہیں اجر دے دے اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سامنے لوگ پیش ہوں گے اور اللہ کا اعلی کسی سے کہے گا کہ یہ مال ہے جو تُو نے میری راہ میں خرچ کیا اور وہ تعجب سے کہے گا کہ میرے اللہ اتنا مال تو دنیا میں ہوا ہی نہیں میرے پاس تو اللہ کا فرمائیں گے یہ وہ چیز ہے جو تون نے ایک پیسہ ہماری راہ میں خرچ کیا تھا اور ہم نے اسے اپنی ہتھیلی پر لے لیا تھا اور ہم اس سے تجارت کرتے رہے اور اب تک یہ تیرا نفع اس میں ہوا ہے اور اللہ اس انسان کو لوٹا دی اس لیے یہ مال کا خرچ کرنا تذکیہ بھی آتا ہے اس سے پاکیزگی بھی آتی ہے توبہ کی بھی توفیق ہوتی ہے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں حتہ کہ کفر کی موت سے آدمی بچ جاتا ہے ذلت کی موت سے بچ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا صدقہ اس بلا کو ٹال دیتا ہے جو اوپر سے نازل ہوتی اس لیے یہ بات فرمائی کہ دیکھو یورم صدقہ اللہ ان چیزوں کو بڑھاتا ہے اور واللہ اللہ اعلی لا یبو ہرگز پسند نہیں کرتا کلا کفارن ہر اس کافر کو جو شدید کافر ہے کفار کافر سے مبالغے کا سوا ہے اور یہ سود اتنی بری چیز ہے اتنی خراب چیز ہے کہ اللہ نے صرف کافی دینی کا جسے جائے سمجھتا ہے کفار فرمایا ہے کفار کا مطلب جسے اردو خالص اردو لکھنوی اردو میں تو کہتے ہیں کٹا کافر کٹا کٹر دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں اور بازی کا ہوتا ہے نا مبالغہ اس میں لگانے کے لیے آپ کیا بولتے ہیں کٹر اچھا لا یو ہبو کلّا کفار پلے درجے کا کافر شدید کافر اللہ کسی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا عصیم گناہگار بھی دیکھا ہے کفر تھوڑی چیز تھی اللہ نے اس کے باوجود فرمایا اتنی نفرت ہے خدا کو کیونکہ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے اللہ کی مخلوق کے لیے اس کی زندگی اجیئرن کرتا ہے کفار کے بعد پھر اسیم کا بھی لفظ بڑھایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ کٹڑ کا ہے کٹا کا ہے گناہگار بھی ہے تو شدید گناہگار ہے سود کا کام کرتا ہے